سام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضرالة وكل ضرالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان بديم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا ولنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آي واجعلنا للمتقين إماما مهترم سامئين بزرغان الدين نوجوان ساتھیو دینی ماں اور بہنوں یہ صورت ایفرقان کی ایک کی راوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کی خوبیاں ان کی سفاط اور ان کے کردار اور گفتار کا تذکرہ کیا ہے اور رب العالمین نے پرانے پاک میں ایک دو مقام پر نہیں بہت سارے مقامات پر نیک لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے اور ساتھ ہی میں برے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے اصحاب الار اصحاب الجن دونوں کا تذکرہ کرتا ہے لیکن اللہ رب العلم صلاح تصوی اصحاب الد سوی اصحاب الجن تو اصحاب الار دونوں کا فمن کانا او من کمن کانا دونوں کا تذکرہ کرتا ہے لیکن دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے نیک لوگوں کا تذکرہ تو اس करता کرتا ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان جب نماز है ہے تو دیا ماک کا سراۃ المستیم سراۃ الدین انطالحم اللہ نے نیک لوگوں کا راستہ دکھلا جو نیک لوگ اچھے راستے پر چل کر کے جنت کے مستحق بنے جن پر آپ نے انعام کیا تو انسان کلمہ گو ہر مسلمان مرد عورت جب بھی نماز پڑھتا ہے رب العالمین سے دعا مارتا اللہ سراط مستقیم سے فرما اور سراط مستقیم پر چلنے والوں کی طرح ہمیں بھی سراط مستقیم پر چلا اور انسان ہمیشہ برے لوگوں سے اور ان کی راہ پر چلنے سے فراہم آتا ہے غری محبوب یا اللہ ان لوگوں کے راستے ان کے بسار کردار سے نہیں بچانا جن پر آپ نے اپنا غضب نہ دل کیا اور جو گمراہ اور بھٹک گئے کیونکہ ہر مسلمان نیک لوگوں کے راستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور برے لوگوں کے راستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے اللہ ہمیں بچا لے اسی لیے پورے پرانے پاک میں سورت الفاتحہ کے بعد جہاں آپ سورت شروع کریں گے سب سے پہلے الذین ہدل المستین اللہ ابلا اطارا ہدم رداحم المف پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کفار پارک اور منافقین کا تذکرہ کرتا ہے پورے قرآن پاک میں اللہ نیکوں کا تسکرا اور بروں کا تسکرہ اس لیے کرتا ہے کہ ہم رب سے مانگتے ہیں اللہ نیک لوگوں کے راستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے جو تم نے مانگا اس پر چلو اللہ برے لوگوں کے راستے سے بچا تو اللہ بیان کر دیتے دیکھو یہ برے لوگ ان کے یہ کردار ان کے یہ گفتار ان کی حرام کاریاں برائیاں تھیں جن کی گنا پر اللہ کا قدم اللہ تعالیٰ کا کہنا ہوا اور اللہ رب العالمین کے آگام میں گرفتار ہو گئے ان کے گفتار کردار چال چلن اور طرح طریقے سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ مقصد ہوتا ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین جو بکیت پرانے پاس میں ابرار اور فجار انار لفی نئیم وجار لفی جہیم دونوں کا تذکرہ اس لیے کرتا ہے کہ ہم ابرار کی نیک لوگوں کے طریقے کو اپنائیں ان کی راہ اختیار کریں کچھ جاروں کچھ سات ہے جو جہن جہنمے جانے والے ہیں ان کے تو طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں نیک لوگوں کی صفات رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر جو بیان کیا ہے ان میں ایک صورت الفرقان ہے سورت الفرقان کا آخری رکو شر عباد الرحمان اللہ کے محبوب بندوں کے کچہرے پر مشتمل ہے رب الدمی نے فرمایا رحمان سلامہ یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے ان کے شداد ان کے آماد ان کی سفارت ان کی خوبیوں کو بیان کرتے فرمایا ایک بڑی زبردست خوبی ان کی یہ ہے हमेशा दुआ में कहे ربنا هب من ازواجنا وذررنا قرة اعین وجعلنا للمتقین إمامہ हमेशा वो दुआ में कहे हर मुसलमान ربنا هب من ازواجنا وذررنا قرة اعین اللہ مجھے ایسی بیوی بی جوڑا نصیب فرما ایسی اولاد نصیب فرما قروط آمن جو میرے ٹینشن اور پریشانی کا سبم نہ بنے ہمارے دنیا میں راحت کا سکون کا کل بھی راحت کا سبق بنے ہمارے دنیا, دنیا میں نیک نامی کا دریا بنیں اللہ ایسی اولاد نصیب فرما جب ہم اللہ ہمیں مستقین امامہ اور اللہ ہمیں متقین کا پیشوا بنا دے مطلب یہ ہے ہر اچھے کام میں ہر نیک کام میں اللہ تعالی مجھے پیچھے نہ رکھنا بلکہ سب سے آگے رکھنا یہ نیک لوگوں کی صفات عباد الرحمن اللہ تعالی کے محبوب بندوں کی علامات ہیں والذین یقولون ربنا ربنا صرف ہن آزاد والذین یقولون ربنا حونا چنا و سب نا اولاد کی دعا مانگتا ہے اور پھر دوسری چیز وہ مستقین اماما اللہ اپنے آپ کو کی دعا مانگتا ہے اللہ ہر اچھے کام میں ہمیں سر تک کرنے والا بنائے ہے کے دن جنتی لوگوں میں بھی سب سے اعلیٰ مقام ان کا ہے جو دنیا میں مستقیم کے امامت اور پیشواری اپنا دیتے ہیں ہر کل آدمی نے ایسا کمایا وستا کون اور اسل مقرم ہوحا ال زمین ہو گئے اصحب الشمال ہو گئے اور اس رات سب سے اعلیٰ درجے کے وروج ہے وستا وکون ساد کون فقط کر جانے والے ہر نئے کام میں اگان ہوئی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے نسل میں پہنچ جائیں وہ ان میں سوا ہوئی سوچتے ہیں سب سے پہلے اس میں کام کو ہم کریں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سارے پور میں بنائے امین آر رضی اللہ تعالہ سے پوچھا گیا ہم نظام دا بتائیں اے تو صحاب المین دوسرے ہیں اصا مسمان اور دوسرے ہیں استاو کون یہ کون سے لوگ ہیں وہ ان میں اللہ تعالی نے فمایا جمین تو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خوش کر کے جن کے آمار کو کمول کر کے اپنے عرص کے بائیں جانب رکھے گا اور اصحابان وہ ہیں جن کو بائیں جانب جہانا میں رکھے گا اور ہے استاو کون استاو کون کر جانے والے کیا ہو ان کا ان مقلب ہوں ایک ہر سے مقلب ہوں گے ان کو اپنے ارت کے سامنے بھیجیے گا اللہ ہر سب کو سادت بنائے یہ بھائی یا اولاد کا مسئلہ چل رہا تھا میں لوگوں کا پڑوچا چاہوں پر شرف سے دعا مانگنا اے رب ہب لانا لیکن ہمیں بڑا امید نظر آئی یہ شادی سے کہے اللہ دے کے دینا اللہ بے پی نہ دینا ہمارا معاملہ سارا بیچے اور بیٹی تک رہ جاتا ہے میرے بھائیوں بیٹی اور بیٹی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلی دعا ہونی چاہیے ربنا روبنا من بل ازبا جینا رسولنا تعلیم لکی مرضی ہے دے چاہے بیسی دے لیکن ایسی اولا دینا جو ہمارے آنکھوں کی کھنڈک دل کی راہ کن سکون اور میرے دل کا سرور بنے ہمارے خوش نامی کا نیک نامی کا درجہ بنے اللہ ایسی اولاد نہیں دینا جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے اور ہمارا منہ کارا کرانے والی ہمیں توحیل کرانے والی اولاد ہے ایسی اولاد سے اللہ تعالیٰ پناہ کر دہانی یہ ایک دو لوگوں کی ہے میرے بھائی اولاد کے بے دوامہ لیں یہ اولاد جو ہے بچے بیٹے بیٹیاں یہ بھی اللہ رلام نین کا ایک قسم ہے اللہ کے گفٹ ہیں اللہ رب پورا کا قدر و کرد اور انعام ہے اسی لیے رپوری نے ساتھی ماتے ہیں یہاں بولے میں کا یہاں بے میں شاہ اے اللہ کا معاملہ ہے جسے چاہے صرف دیتا ہے اور جسے چاہے کیا ہے صرف بیٹیاں بیٹیاں دیتا ہے, بیتا ہے اور مجدو مجدو مجدو مجدو پرانا اور اتنی ایسی بھی جن کو اللہ تعالی دیتے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے وہ ہزاروں میں یہ شاہ واقع ماملہ ہے اور جسے چاہے اللہ ہر ہر قسم کی سے محروم کر دیتا ہے فیصلہ ہے اللہ کے فیصلے پر ہمیں خوش اور آگے رہنا چاہیے اولا اللہ رب العالمین کا عشا سے بتا چنا اللہ کا عطیٰ ہے اللہ کا جس سے اللہ رب العالمین کی امانت ہے اس لیے ہمارے پاس اگر اولاد آ جائے تو یہ سوچنا چاہیے آج ایک سے ایک اکینت ایک عمالت اللہ رب العظیم کو ملی ہے آج تک ہم آزاد تھے لیکن آج ایک بڑی عمانت ہمارے اوپر آ گئی اس بچے کی تعلیم کا تربیت کا اس کے دیندار بنانے کا اور اس کے دیکھ بھال کا بہت بڑا معاملہ ہے ایک بہت بڑی امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پر ڈال دیا ہے اسی لیے نبی علیہ شام کا فرمان کم لوگوں میں موتی نیو نلو فطر سے ہر بچے کو اللہ تعالیٰ فطرت اس نام پر پیدا کرتا ہے واہو یہ ہو ویدان ہی اور سی اب کبھی باپ ماں باپ غلط چربیت سے بچے کو اردو بنا دیتے ہیں بچے کو عیسائی بنا دیتے ہیں بچے کو بےطین بنا دیتے ہیں اور بچے کو بجوسی بنا دیتے ہیں اللہ تر تالا بیان بیاں خبردار اس اللہ لتی نہ تب تین خل کلا اے میرے بندو ہم نے تمہیں بیٹے اور بیٹنا دیا ہم نے تمہیں اولاد دیا ہم نے ان کو فبرت اسلام پر پیدا کیا ہے خبردار ہمردار ہمردار نہل کلا کوتا ہی نہیں کرنا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم نے تو بیٹے کو مسلمان کیا تجھے فطرت اسلام پر پیدا کر کے دیا اور ت نے غلط کر دی ہے غلط تعلیم گرد نہ بچے کو بے تین بنا دیا پولیس بنا دیا سارا کے طریقے کا چلنے والا بنایا رب ال نے آن میں اور سامنے حدیث میں بچوں پہ بناؤ تجار کا سارا ذمے دار میرے بھائی والدین کو قرار دیا ہے سارا یہ حل نہیں اور لوگ سرا نہیں اور لونا چشمہ نہیں ہم نے تو بچہ دیندار بنایا تھا چر پہ نام پر پیدا کیا تھا لیکن تم نے غلط تحریر کر دیے یا غلط پدر سے غلط اسکول میں ڈال کر کے تم نے بچے سے برباد کر دیا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے سے دکھایا اور قرآن دن قرآن پاس لینڈل یہاں نا اہل وا اسلے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو دیکھی بنایا گلط راستے پر ڈالا تو قیامت کے بھی اپنے بھی باہروں کو دیکھ اٹھائے گے اور اپنی آنے والی نسل کے وواہوں کو دیکھ بھی یہی ماں باپ گے اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے کرنے والا بنائے میرے بھائی بچوں کے اور بچوں کی, کی تعلیم اور تربیت کبھا تک معاملہ ہے آپ جانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ گلال سے لے کر کے بولو تک یہی بچوں کی آنے والی زندگی جو ہے اس کے بناؤ بیمار کا سارا تارے بدار اسی عمر میں ہوا کرتا ہے بڑے ہو جانے کے بعد پھر بچوں کا کنٹرول میں اندانا انسان کو دین پر لانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیوں لوہا جب تک نرم ہے آپ جیسے چاہے اس پہ موڑ لیں لوہا جب تک نرم ہے جیسے چاہے جو اس کو بنا لیں لیکن لوہا کڑا ہو جانے کے بعد ٹوٹ تو جاتا ہے لیکن آپ کی مرضی کے مطابق سیدھا نہیں ہوتا ہے یہی ریاست آواز کھلیں آواز کا ہنسا ہے کھلا ہوا ہے بالکل کلئر ہے جو چیز پہلے اس میں ڈال دی گئی وہی کلر اس پر چڑھ جایا کرتا ہے اسی لیے اور آپ کو میرے بھائیوں بچپنے میں جہاں ہو ساحل اسی وقت سے ان کی تعریف ان کی تربیت ان کی دیکھ بھال کا رکھنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے بڑے ہونے کے بعد اگر بچوں کو سدھارنا چاہیں گے تو شاید ہم کو بھی لے دوں گے ہم کو بھی بھار دیں گا دلائیں گے آخر میں ہم بھی ان کا پیچھا چھوڑ دیں گے اب اسلام کرنے کے بغیر اب سار پیدا ہو رہا ہے بچوں کی تعریف کا سرات میں سچی بنانے کا ان کی سچ تعریف و تصویر کا وقت تھا آپ نے وہ سارے کر دیا اللہ تعالی ہمیں اس ذمے داری کو کھانے کی تحریر نہیں کرمائی ہمیشہ بچنے میں بس ایک بات اٹھائیں اللہ حضرت حسن عضی اللہ تعالی کتنی پیاری بات کہی ہیں اولاد کی تربیت کا کہتے ہیں اے لوگ اے لوگ اب تعلیم وسلم تنقیہ الحجر اے لوگ بچنے میں اولاد کو ضائع نہیں ہونے دینا بچے جب سے چھوٹے ہیں بچنے سے ان کے پی میں ایمان کی نام کی اللہ کی رسول کی محبت اور دین کی فکر پیدا کرے کیا ارے کہتے ہیں تعلیم اور بچپنے ملی بچوں کو تتا دے دینا ایسے ہے کنقش الجر جیسے پتھر پر کوئی چیز لکھ دی جائے ہزاروں سال گزر رہے ہوں گے ویمانے میں خدائی کی جاتی ہے اور کوئی پتھر ملتا ہے تو سات کرتے ہیں اس میں جو ہزاروں سال لکھا ہوا ہے آج بھی وہ لکھا ہوا پہنے میں آ جاتا ہے وہ کتنی ساری بات یعنی بھی ہمیں ہوش نہ آئی تو ہمارے پاس بچتی ہے اے لوگوں بچپنے میں بچوں کی ساری تعلیم کرو شو بچپنے میں کی تعلیم جو ہوتی ہے جب تک بچے چھوٹے ہیں کل ہضر کنکشان ہاضر جیسے پتھر پر لکیر کسی کمار کسی بات کو کرنا ہو کہتے پتھر کی لکیر ہے لکیل پتھر پر جو لکیب لکھ دی گئی پتھر کو جو لکیر مار دی گئی قیامت کا کوئی مستی نہیں رضی اللہ تعالیٰ ہو ایک ایسے ڈماش ہے ہر فصل اللہ ہو سالانو کہتے ہیں ایسے ہی بچپنے میں بچوں کے سر تم یہ جو ڈال دیا بچوں کو جو تم یہ سکھا دیا بچوں نے جو تم سے سیکھ لیا تو کیا مرتے دم تک وہ دل سے مسنے والا نہیں ہے اور کہتے ہیں اور بڑے ہو جانے کے بعد بڑے ہو جانے کے بعد ان کو کہانا ایسے ہے جیسے پانی پر لکیر کھینچنا بڑی بڑی ٹیکسیاں چل رہی ہیں چلتی ہیں تو پانی کو پھاڑ دیتی ہیں لیکن مڈ کلو یا اندر ساری دن کی کو اس راستے کو جہاں سے پانی کو پھنسی ہی یہ جی بڑے بڑے شک بڑے بڑے چاہ جا رہے ہیں تھوڑی دیر میں سب خط ہو جاتا ہے میرے آج اے ہمارے ہاں بڑی کوتا ہی ہوتی ہے اولاد کی تعلیم کے بارے میں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کو فکر کرنے والا کرائے نمبر اولاد سے محبت ہونی چاہیے جس محبت اے اے اے نہ کچھ میرا نشا پر میرا صاحب مسلم والا انام والا سب سے پہلی فیس میرے بھائیو دعا کے ساتھ تعلیم تربیت کے ساتھ اور آپ سے محبت بھی ہونی چاہیے اسی لیے مالک رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے تھے کانا سونوں میں سے پوری کائنات میں اپنے اہل و ویان اپنے بیوی بچوں سے محبت کرنے والے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے بیٹھے ہیں حضرت حسن یا حسین آ ہر خاتے حسین کو اللہ سے میں نے لیا اور لوگوں کے سامنے کہا یا اللہ امنی اوہ اللہ میں اپنے اس بچے سے محبت کرتا ہوں آپ نے سیکھنا دیا اپنے سے عادت میں لے کر کے اور لوگوں کے سامنے اعلان کر کے اللہ انی امنی اللہ میں اپنے اس بچے سے محبت کرتا ہوں اس کا اسپرش دیا آپ نے شرط دیا کہ ہر مسلمان کو چاہے کہ اپنی اولاد سے محبت مدد کریں اسی طرح سے میرے بھائیوں اولاد کے لیے تعلیم قرآن کی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے قرآن سیکھیں جب قرآن پڑھیں گے قرآن سیکھیں گے اللہ کا کلام ہوگا قرآن آتا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی برکتیں لیبر کے آدار ہے اگر آپ نے اپنے بچے کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھایا عز کرایا خوبصورت خرابی اللہ ہو کر سورتوں یاد کی برکت سے اس قرآن کے سیکھنے اور حص کرنے کی برکت سے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اولاد کو نواز دے اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمیں اس کا علم نہیں اللہ کس طرح سرو کرم کیا کرتے ہیں اسی طرح کہ میرے بھائیوں بہت ضروری ہے نبی نمرہ سانت حدیش کی روشنی میں کوشش کرو کتنے قدر ہے کوشش میں کرو اپنی اولاد کو رب سے جوڑنے کی اپنے رب کو شیتان سے, سے جوڑنے کی کوشش نہ کرو اپنی اولاد کو رب سے جوڑنے رب سے قریب کرنے رب سے اس کے تعلقات کو قائم کرو نم سر آپ کو سماپت ہے پر جا رہے ہیں آپ کا اللہ تعالم ہو چھوٹے سے کھڑے دیکھ رہے تھے اب نے دوبارہ بیٹھا لیا بیٹھ گئے تو آپ یہ سرما یہاں درداری سے حفاظت کرنا نماز کی حفاظت قرآن کی حفاظت دین کی حفاظت اپنے عقیدے کی حفاظت کرے گا گنگا اے حا تو اللہ کے بیو حب ہی اللہ کے حق کی حفاظت کرے گا تو جنت کا تیرا رنگ تیری حفاظت کرے گا رن سب کی ہے نہیں سے بیماری سے زمارت سے ہر چیز رب کے تعلیم کی باتوں کی تو حفاظت کرے گا اللہ احباد اللہ،, اللہ اگر تو اللہ کے حکمت سرما بداری کرے گا تو ہر قدم پر اپنی مدد کے لیے رب کی مدد اور مجھ سے آگے آگے ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تحت نصیب کمائی اسی طرح سے سب سے بڑی چیز جس پر اور ہونی چاہیے وہ نماز ہے میرے بھائیوں نماز آج سب سے بڑی کوتا نماز بھی ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے ساتھ مایا قرآن پاک کہتا ہے قرآن پاک کہتا ہے نبی نماز پہن کرے وہی وہیلے نماز نہ پڑھے آپ بھی نماز پڑھے اور اتنی ہی ضروری ہے اپنی اولاد کو ہی نماز کا حکم دے یہ اکیلے نمازی بن جانا بڑا سامان نہیں ہے جب تک کہ اولاد بھی نماز بن جائے نبی علیہ سا سمپر جاتے ہیں وہ رو اولادرا کو نماز پڑھنے کے حکم دے وہ اب ان کو پیڑی پر میں سننے لے دو وہاں گھومے نہ دو میری اولاد کی شرح جب سات سال کے ہو جائیں اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو انہیں بانٹو انہیں تاکیف کرو وقت لے جاؤ اور اگر دس سال کے ہو جائیں ابھی بھی نماز سوڑتے ہیں منیا ہم ان کو ان کو ان کو شرح ہو تاکہ آئندہ ہی نماز چھوڑے کسی بات نہ کریں اللہ ہم سب کو مل کر تو فرمائے الحمد للہ وطف اسی طرح سے میرے بھائیوں اولہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد سراط مستقیل کرے اور دین پر قائم رہے شریعت کی پابندی کرے تو آپ کوشش کریں کہ ہمیشہ اپنی اولاد کو اچھی چیزوں کا حکم دیتے رہیں آداب سیکھنا کھانے پینے کے آداز آپ دفتر خوان بیٹھیں تو یا کنیا ہونی چاہیے کون بچہ کھا رہا ہے کیسے شریعت کی بخالفت نہیں کر رہا ہے یہ ہماری اور ذمے داری ہے اور مسلم کلو نرسوان دیکھے کھانا رکھا گیا آپ نے کھانا چاہا اتنے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ عمر بن سلمان چھوٹا سا بچہ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کھانا شروع کیا اور دوسروں کے آگے سے کھانا شروع کیا اور بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا علیہ نرسام نے سوری سو بچے بچوں کو پکڑا یا گناہ سامنا اللہ کوئی بھی ہم یہ کوئی بھی یہ تعلیم شامت ہے خیال رکھنا ہے جب سرکار پڑھا کرتے ہیں تبھی بچوں کو ہماری نگاہ ہو سب کھانے پینے کے آداز ہے ہمارے بچے واقف ہوں فرمایا اے بچے خبردار دائیں ہاتھ سے کھانا کھا بائیں سے ہی کھانا بائیں سے شکار کھاتا ہے نمبر دو وہ سب مل گیا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ جسم کرے نمبر آتا ہے نمبر نمبر تین ہمیشہ وہ کوئی ماں نہیں اپنے سامنے سے کھاؤ دوسروں کے سامنے سے کھانا نہیں آپ نے تعلیم دی اسی طرح سے میرے بھائیو بہت بڑا ادب یہ ہے بچے گھر میں داخل ہو اللہ اکبر ہمارے بچے کیا آج بڑے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں وہاں بھی آداب اسلامی کو سو بیٹھ دیا کرتے ہیں ہم یہ سامنے پر آداب اپنے خالی انس کو یا انس یاد نا یا میرے پیارے بلہے ہر کا اہم کا جب گھر میں داخل ہونا تو سل اہل ویسی کا اپنے گھر پر اچھا ملے کچھ کہیں کہیں گے داخل ہونا کیوں یقیناسن اللہ اہم کا میرے پیارے پیسے اگر سلام کر کے گھر میں داخل ہوا تو تیرے اور تیرے گھر والوں کو نہتانا اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا بار کر دوں تو اکیلے گھر میں داخل نہیں ہو رہا ہے اکثر کیا کو اللہ نہ برکتوں رحمتوں سے دیا ہے میرے بھائیوں ہمیں اس کا نقصان ہونا چاہیے کہ بچے گھر میں داخل ہو رہے ہیں کس انداز سے داخل ہو رہے ہیں اللہ رب نبی نے بڑی ہدایات اور بڑی تعلیمات دی ہیں اور ایک آخری چیز اور میرے بھائیوں جب بھی بچے ہمارے سامنے آئیں تو کوشش یہ کریں کہ بچوں کو دعا دیں بچوں کو دعا دیں یہ حصہ پشن حسن حسین اپنے نوازوں کو گود ملے تھے اور کہتے ہوئے اسماعیل اور اسحاق حسن حسین تھوڑا قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ. جب آتے تو اعوذ اللہ تو بننا دے سلو اوگے مات بالکل وہ بالکل یہ دعا پڑھتے اور اے میرے پیارے بچوں یہ دعا تی ہماری نہیں ہے یہ تمہارے ہمارے تمہارے بہت ابڑا ہے یہی دعا پڑھ کر کے اسماعیل اور اسحاق کا किया لما بالکل شی ہاں بالکل عمل اور ایک چیز اور کوششیں کریں میرے بھائیوں ہمیشہ اپنی اولاد کو دینی محفلوں میں دینی مجلسوں میں مسجدوں میں, میں علما کے پاس صالحین کے پاس آئیں تو اپنی اولاد کو لے کر کے آئیں کیا کر کسی نے تو کی دعا آپ کی اولاد کی قسمت بدل دے ایسے قسمت چمکا دے حدیث اس کے اندر آتا ہے خالی پھر یہ تاریخ اللہ ہو تاران ہو آنے لگے اللہ پور سے ملنے کے لیے تو اپنی چھوٹی سے بیٹی تھی اس کو دو میں لے کر کے آئے آگے پوچھا خالف یہ کون ہے اللہ نے میری پیاری بیٹی ہے ذرا ادھر لاؤ ادھر لاؤ اللہ کے رسول نے دل کھول کر اس بچی کو دعا دے دیا اللہ ہم سب کمل کو تو گھمائے اللہ ہم کو محد و بنائے اللہ ہر قسم کی پریشانی سے ہم کو بچا لے جو بیمار ہیں ہے فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو بولے بھٹکے ہم کو راہ لگا دے المین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس سل سے خلیفہ ان کے آوان و انسار کی عبادت فرما ہر بڑا ہر مصیبت سے اللہ تعالی ان کو بچا لے الہ آپ سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھلا ہے اللہ رب العالمین ہر ہر ایسے کام سے ان کو روک لے جس امت کا قوم کا ملک اور کا نقصان اور خسارہ ہے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے ہاتھم سے سلطان ہر اللہ کو ہر وہاں ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ روک لے ان سے وہ کام لے جس سے امت اور ملت کی بلائی ہو گو مطم کا فائدہ ہو ہر ایسے کام کو ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں ہمارے ان کے امت کا نقصان ہو جو ہوتے لڑ رہی ہیں اللہ رب العالمی مدد فرما انہیں پٹھے ہوئے نصی فرما ان کے مدد مقابل ظالموں کو نہ شکستہ فرما اور مظلومین کا ادا کرا العالمین غلط جہاں مسلمان کو کا بنا دے جہانے مسلمان اقلیت اللہ اقلیت میں بسنے والے اللہ تم تک کرو راہ تعالیٰ